شہید اسلام ڈاٹ شہی ہر چیز نمبر نو کیا نہیں دیکھا تو نے کہ بے شک اللہ نے اتارا آسمان کی طرف سے پانی پس نکالے ہم نے بس اب اب اس کے پھل کے مختلف ہیں رنگ ان کے پھلوں کے رنگ مختلف ہیں خجور کو دیکھو کتنے رنگوں میں ہے وہ منال جبال جو دادن بیس منال جبال کے نیچے لکھو خبر مقدم جو دادن کے نیچے لکھو مبتدا موخر یہ کچھ مانا مشکل ہے غور کرو اور پہاڑوں سے یعنی ثابت ہیں پہاڑوں سے ٹکڑے جو منا ٹکڑے بیج ان و ہمرن بعض سفید بعض سرخ بیز مانا بعض وہا بیزن ان بعض وہا عمر بعض ٹکڑے سفید ہیں بعض ٹکڑے کیا ہیں آگے جی مختلف ان الواض یہی سفید اور سرخ جو ہیں پھر ان میں مختلف ہیں ان کے رنگ ان کے رنگ کیسے مختلف ہیں شدت و ظوف کے ساتھ اس کے ساتھ کوئی بہت زیادہ صفحہ ہے کوئی درمیانہ کوئی کم اسی طرح سرخ بھی ایسے ہیں کوئی بہت زیادہ سرخ کوئی درمیانہ کوئی کم یہ ہیں مختلف ہیں رنگوں کے بھی شدت و ظوق و غرابیب و سود اور بعض پہاڑوں کے ٹکڑے کیا ہیں گہرے بہت گہرے سیاح غرابیب کا منع لکھو بہت گہرے سود کا من سیاہ بہت گہرے سیاح حضرت شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ مانا کرتے ہیں بھجنگ سیاہ وہ گہروں کو کہتے ہیں ہندی میں بھجنگ سیاہ بھائی یہ معنی سمجھ آیا ہے کہ مشکل معنی ہے اس لیے میں بار بار پھر ایک دفعہ لوٹاتا ہوں وہ مینا جیبال اور ثابت ہیں پہاڑوں سے کیا ٹکڑے یہ مبدا موخر ہے بی و حمر بعض و بیج بعض کے کیا ہیں سفید بعض کیا ہیں سرخ پھر یہ بیج اور حمر جو ہیں نا سفید و سرخ یہ خود مختلف ہیں ان کے رنگ کس کے ساتھ بے شدت وضور وغیرہ بھی رسور اور بعض ٹکڑے جو ہیں نا وہ بہت گہرے سیاہ ہیں اب آگے سمجھ و مینا سے اور لوگوں سے جانوروں سے یہ مطلق جانور یہ چوپائے خاص ہو گئے مختلف ہیں رنگوں کے اسی طرح انما اکشاء اللہ مستفیدین کا بیان سوائے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کے بندوں سے کون ڈرتے دیں گی دی؟ علماء علماء وہ ہیں جن کے دل میں اللہ کی معرفت کاملہ ہے اللہ کی تو چونکہ اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں تو جو کسی کی عظمت کو جانے اس سے زیادہ ڈرتا ہے نہیں کوئی میں آپ کا استاد بیٹھا ہوا ہوں آپ میری عظمت کو جانیں گے تو وہ سے ڈریں گے آج نہیں ڈریں گے کہ مولو منظور کیا جانے اس کو ہاں اچھا جی ان اللہ حضیز الفور بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہیں بخشنے والے ہیں انہ نہ بشارت ہے ان اللہ بے شک وہ لوگ پڑھتے ہیں اللہ کی کتاب کو صفت بارے۔ قائم کرتے ہیں نماز کو دو خرچ کرتے ہیں اسے کے رزق دیا ہم نے ان کو پوشیدہ اور ظاہر یہ کتنے ہیں تین یہ تین اوث جن کے اندر ہیں ثمرا وہ امید رکھتے ہیں ایسی تجارت کی جو ہرگز گز تباہ ہوگی قیامت کی نتیجہ یہ نکلے گا کہ پورا دے گا اللہ ان کو ان کے ثواب اور بڑھائے گا ان کو اپنے فضل سے بے شک وہ بخشنے والا ہے قدردان ہے سمجھ آ گیا جی یہ بشارت مومنین کے لیے ولزی اوحا دلیل واحد اور وہ کتاب کہ وہی کی ہے ہم نے طرف تیرے کو حق کو کتاب کا نا پہلے آ گیا ہے وہ حق ہے تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے ہیں بے شک اللہ اپنے بندوں کے ساتھ خبردار ہے دیکھنے والا ہے یہ کون سی دلیل ہے جی دلیل وحی آگے ذرا غور فرمائیں جی مشکل آیا تھا سما اور رسم کتاب پھر وارث کیا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے منتخب کیا اپنے ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو ڈبلیو اللہ نے جن کو اپنے بندوں سے منتخب کر لیا ان کو کتاب کا وارث کر دیا بعض ان میں سے ظالم ہیں بعض ان میں سے مقتصد ہیں باز اللہ نے منتخب کیا تو ظالم کیسے بن گئے کوئی استفاع نانی اللہ جن کو منتخب کرے اپنے برگزیدہ بنائے وہ ظالم بن سکتے ہیں نہیں ظالم بن سکتے اب مجھ سے اس کی تحقیب سنو غور کرنا وہ اس لیے کہ میں پڑھتا تھا تو ایک استاد نے میرا یہ امتحان لیا اس آیت کا اس لیے وہ جو خوب یاد ہے سما اور اسنا کے نیچے لکھو بشارت اخروی برائے خدام القرآن بشارات عفروی برائے خدام القرآن لیکن لیا جی خدام القرآن اچھا جی اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کراچی شہر کے اندر تو بہت سے لوگ رہتے ہیں نا ٹھیک ہے نا لیکن قرآن پڑھنے کے لیے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے یا نہیں تو یہاں استفا سے مراد وہ استفاع نہیں کہ بالکل ولایت کے مقام پہ پہنچا دینا برگزیدہ کر دینا اس استفاع سے مراد یہ ہے کہ ایمان دے کے ان کی دل میں محبت ڈال دینا قرآن کی یہ ہے استفاع کیا ہے پہلے ایمان کے ساتھ استفا ہو اللہ نے ہمیں ایمان جو عطا کیا تو سارے انسانوں سے چن لیا یا نہیں بہت سے کافر ہیں ان کو ایمان نصیب نہ میں ایمان نصیب ہوا ایک تو یہی استعفیٰ ہے خدا کا چن لینا پھر ہمارے دل میں قرآن کی محبت پیدا کر دی کہ ہم قرآن بھی پڑھیں یہ بھی کا ہے استفا ہے تو یہی ہے اللہ کا استعفیٰ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم میں سے بعض آدمی بہت بڑے نیک ہوں گے ہم میں سے آدمی کچھ درمیانے ہوں گے جو مجھ سے گنہ گار بھی ہوں گے اللہ نے فرمائیے سب بچے ہوئے ہیں وق کریں وقت اس کتاب کے صدقے سارے بچے ہوئے ہیں چاہے گناہ گار بھی ہو لیکن تمہارے اندر کتاب کی محبت ہے اپنا وقت نکال کے کتاب پڑھنے اور رب فرما میں نے سب کو وقت دیا ظالموں کو بھی وقت دیا ظالم کا معنی یہاں گناہ گار ہے مشرق نہیں آئے تو قرآن کی فضیلت کا پتہ چلا یا نہ پتہ چلا یہ بشارتخر بھی ہے پر خدام القرآن پھر وارث کیا ہم نے قرآن کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے یہ تمہیں چنا ہے اللہ نے کس کے ساتھ چنا ہے ایمان کے ساتھ چنا ہے اور خدمت قرآن کے ساتھ چنا ہے کس کے ساتھ چنا ایمان کے ساتھ اور خدمت قرآن کے ساتھ پرمن ہم ظالم الن نفسے بس بعض ان میں سے گناہ ہیں ظالم النفس کے نیچے لکھو گناہگار گار مراد نہیں نمبر ایک اور بعض ان میں سے مقتصد ہیں درمیانے ہیں نمبر دو اور بعض ان میں سے سب قد کرنے والے ہیں ساتھ کے اس کے خیرات کے نیکیوں میں سب قد کرنے والے ہیں بے اذن اللہ اللہ کی توفیق سے اذن اللہ منع اللہ کی توفیق سے ظال قول فضل قبیر یہی وارث کرنا جو ہے نا کتاب کا یہ فضل بڑا ہے تمہیں جو کتاب کا وارث منایا خدا کا کیا ہے بڑا فضل ہے لہم جنا تو یہ جنات عدن سے پہلے کیا ہے لہم ہے ان سب کے لیے باغ ہیں ہمیشہ رہنے کے اب سب میں گناہگار آ جاتے ہیں نہیں قرآن کے صدقے بخشے جا رہے ہیں ان کے لیے باغ ہمیشہ رہنے کے داخل ہوں گے ان کے اندر پہنائے جائیں گے وہاں کنگن سونے کے موتی لباسوں کا ریشم کا ہوگا اور کیا کہیں گے بیشتوں میں الحمد شکر ہے اللہ کا جس نے دور کیا ہم سے غم کو بے شک رب ہمارا غفور ہے بخشنے والے قدر دان ہے جس نے ہمارا قدر کیا کہ ہم نے اس کی کتاب کی خدمت کی اللہ زی النا جس نے اتارا ہم کو دار المقامہ ہمیشہ رہنے کے گھر کے اندر اپنے فضل سے لائےمسنا نہیں پہنچتا ہم کو بیچ اس کے مشقت اور نہیں پہنچتی ہم کو بیچ اس کے کیا تھکان ایک چیز میں عرض کر دوں میں نے فنون کی کتابیں بہت پڑھائی ہیں منطق پرستہ ناح وغیرہ پڑھایا ہے بلاغت پڑھایا ہے لیکن آپ بتائیں جب میں فنون پڑھاتا تھا میں ظاہر پیر کے اندر بند رہا جب اللہ نے قرآن کا عشق میرے اندر دے دیا اس کا اتنا فضل و کرم ہے کہ پاکستان کے چاروں کو پہ پہنچ گئے اسی طرح گکھڑ میں پڑھا رہے ہیں اپنا تو میں خود افتتاح کر کے ہے نا پور کے اندر خانے باغ کے اندر اس کریم کا کرم نہیں قرآن کی خدمت کرو گے نا تو تم محبوب خلائق بھی بن جاؤ گے محبوب خدا بھی بنو گے اور محبوب خلیق بنو گے دنیا تمہارے ساتھ محبت کے گی اب ایک حدیث سن لیجئے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساب کناہ سابقن یہ کتنی قسم ہے جی تین نہ ایک سابق ایک مقتصد دوسرا کیا ظالم گناہ گار پر میں صاب ہمارا سابق تو سابق ہے نا وہ مبت درمیانہ نجات پانے والے ہے بالملا مقبور اللہ جو گناہ گار ہے اس کی کیا ہے بخش قرآن کے صدقے بخش اللہ اللہ, اللہ اللہ اللہ اپنی آپ کلام کی محبت ہمارے دل میں مرکوز کر دے ہمارے دل میں مرکوز کر دے ہمارے دل میں دنیا سے اس طرح ہو رخصت غلام تیرا دنیا سے اس طرح ہو رخصت غلام تیرا دل میں ہو یاد تیری لب پہ ہو نام تیرا دل میں ہو یاد تیری لب پہ ہو نام تیرا آ بل لدینہ کافر و تخوی و جو کافر ہیں ان کے لیے نار جہنم ہے لاق نہ تو فیصلہ کیا جائے گا ان کے اوپر موت کا پس مر جائیں اور جان چھوٹ جائے اور مریں گے حبیث نہ فیصلہ کیا جائے گا موت کا مر جائیں تو جان چھوٹ جائے اور نہ ہلکا کیا جائے گا ان کے عذاب سے اسی طرح سزا دیں گے ہم بڑے نہ شاکر کو وہ ہم یس وہ چلائیں گے بھی دو کے یقون کہیں گے ربنا اے ہمارے پروردگار یہ درخواست اخراج ہے اخراج نکال ہم کو دو سے عمل کریں گے نیک سوائے ان عملوں کے تھے ہم عمل کرتے یہ درخواست اخراج ہے اب رد ہے درخواست درخواست رد کی جائے گی اول ہم لو کو کیا نہ زندگی دی کی دی, دی تھی ہم نے کیا نہ زندگی دی تھی ہم نے تم کو اس قدر بڑی زندگی دی کہ نصیحت حاصل کر سکتا بیچ اس کے جو نصیحت حاصل کرتا دنیا میں بڑی زندگیاں دیں نصیحت حاصل کرتے اور آ گیا تمہارے پاس نظیر بھی ڈرانے والا بھی آیا تھا لیکن تم نے نہ مانی نذیر پہ حاشہ لے کھلو نظیر سے مراد اللہ کا نبی بھی ہو سکتا ہے اور قرآن بھی ہو سکتا ہے یا نہیں کتاب اللہ بھی ہو سکتی ہے اور نظیر سے مراد شیب بھی ہو سکتا ہے کیا بڑھاپا سفید رشی نظیر سے مراد بڑھاپا بھی ہو سکتا ہے بابا جب تمہارے بال سفید ہو جائیں نا سر کے بال کے یہ کیا ہو جائے گا نظیر یہ بھی ڈرائے گا کہ فصل سال پک گئی ہے اب کٹائی کا ٹائم ہے جب فصل سفید ہو جاتی ہے کٹے کٹائی ہوتی ہے نہیں فصل پک گئی کٹائی قریب ہے, تو بھی دراتا ہے. ایک شاعر کہتا ہے, no ہے بڑھاپے کو میں نے دیکھا کہ موت سے ڈرانے آ گیا ہے کیسے ڈرانے آ گیا بہت سے ڈرانے آ گیا بڑھاپا میری بیوی بی ساتھ بیٹھ ہوئی تھی کہنے لگی ڈرتا کیوں ہے تو اس کو کالا کر لے بیوی بی نے کیا کہا ڈرتا کیوں ہے سفید داڑھی سے اس کو کیا کر لے کالا کر لے میں نے اس کا واحد کوئی نذیر کے منہ کو کالا کرتا ہے یہ تو ڈرانے والا ہے نذیر ہے کوئی مبلغ مبلے کو نظیر اس کا منہ کالا کرو گے یہ نظیر ہے میں اس کا منہ کالا کروں نظیر کا منہ کالا کوئی نہیں کرتا چنانچہ آگے کہتا ہے کل تو لاہل مشیب نظیر و, و عمری و لسط مسود نذیر نذیر کے چہروں کو میں کالا نہیں کہنا چاہ تو بڑھا بھی نظیر ہے فضو کون کو کہا جائے گا چکو عذاب چکو پر نہیں واسطے ظالمین کے کوئی مددگار ان اللہ عالم غیب اسلم دلیل دلی نمبر کتنی جی دس بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے پوشیدہ تھی آسمانوں کا زمینوں کا وہ جاننے والا سینے کے رات ہولہی وہی وہ ذات ہے جس نے کیا تم کو قائم مقام کس کے اندر زمین کے اندر فمن کافرا انجام کفر جو کفر کرے گا اس کے اوپر کفر کا وبال ہے اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کو قفرون کا نزدیک رب اپنے مگر ناراضگی دنیا کے اندر اور نہیں زیادہ کرتا کافروں کو قفرون کا مگر خسارہ آخرت کے اندر مقت دنیا خسارہ آخرت پول آرائے تم سمرائے دلائل نمبر تین آپ فرما دیئے وہ دکھ ہاں آرائے تم خبر دو تم آپ فرما دیجیے خبر دو تم اپنے تجویز کردہ شورکا کی جن کو پکارتے ہو اللہ کے سوا ارونی مجھ کو دکھلاؤ تو صحیح کیا پیدا کیا انہوں نے زمین سے ارے زمین کا کوئی ٹکڑا بنایا انہوں نے نہیں بنایا یا ان کی شرکت ہو کس میں آسمانوں کے اندر ہے ایسے کچھ نہیں کتاب کتابا یہ مطالبہ دلیل نقلی ہے شرقین سے جب یہ چیز نہیں تو مشرق بتائیں کہ کیا ہم نے ان کو کتاب دی ہے جس میں شرک کا جواز ملتا ہو مطالبہ دلیل نقلی ہے مشرقین یا دی ہم نے کو کتاب کہ پسوں پر دریل واضح کے وہ سے کتاب میں لکھا ہو غیر اللہ کو پکارو بلکہ نئی وعدہ دیتے نافیہ ہے نئی وعدہ دیتے ظالم بعض باز کو مگر کس کا جی دھوکے کا پہلے بازوں سے مراد ہیں بڑے دوسرے بازو سے مراد کون ہیں چھوٹے پہلے مطمعین تعبین نہیں وعدہ دیتے ظالم بڑے لوگ چھوٹوں کا مگر دھوکھے کا ان اللہ ان سے کچھ سماوا دلیل لکرین بھر کتنی جی بے شک اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے آسمانوں کو زمین کو اس سے کہ ٹال جائیں اپنی جگہ سے اگر اپنے مرکز سے ظاہر بھی ہو گئے تو ان امسا کا ہما نافیہ ہے نہ روک سکے گا ان کو کوئی یہ بات چلنے کے بے شک اللہ حلیم ہے غفور ہے بکسم و بلا حضور کی تشریف آوری سے پہلے یہ زوردار قسمیں کھاتے تھے خود مکے والے بھی کہ بنی اسرائیل کے پاس تو رسول آئے ہمارے پاس رسول نہیں آئے اگر رسول آ جائے گا تو ہم اس کا کیا کریں گے وہ اتباع کریں گے تمام امتوں سے بڑھ کے عاشق ہو جائیں گے لیکن جب حضرت اتباع کیا زاد اور قسمیں اٹھائی تھیں مشرقی مکہ نے قابل البت ساتھ, ساتھ اللہ کے زوردار قسمیں کہ البتہ اگر آ جائے ان کے پاس کوئی نظیر تو ہو جائیں گے زیادہ ہدایت والے میں نے احدالعما ہر ایک امت سے احدالعما کہ ہر ایک امت سے پج جب گیا ان کے بعد نظیر تو ماضاد اللہ نپورہ اناد اناج لکھو جی جب نظیر آ گیا تو ماضاد اللہ نپورہ اناد نمبر ایک میرے محترم اس کی پہلے ترکیب سمجھ لیجئے پھر آپ کو پتہ چلے گا ماں زادہ ہم نہ زیادہ کیا آنے نے ان کو اللہ کفورا مگر بیت بار نفرت کے اب نفور کے بعد لفظ ہے وہ مکرس سید دیکھ رہے ہو یہ واہ آتفہ ہے مکرس سیے کا نفور میں پڑ رہا ہے کس پہ آ, اب غور کرو جی حضور کی تشریف آوری کے بعد ان کی نفرت بھی بڑھی اور بری تدبیر بھی بڑھی حضور کے خلاف تدبیریں کرتے رہے دو چیزیں بڑھی آگیا سمجھ حضور کی تشریف آوری کے بعد ان کی کیا بڑھی نفرت بھی بڑھ گئی حضور سے نہ اور بری تدبیریں بھی بڑھ گئی حضور کے خلاف کرنے لگے یہ نفرت اور بری تدبیریں کیوں کرتے تھے تکبر تکبر سبب don't. تھا یہ دو حرکتوں کا آپ کو سمجھ آ گیا ہے آ, تو دو چیزیں ان کے اندر بڑی کون سی نفرت اور بری تدبیر اور ان دونوں چیزوں کا سبب کیا تھا ان کا تکبر تو آگے پیچھے مانا کرو آپ دیکھو جب آ گیا ان کے پاس نذیر اے بابا میں کئی کی راتیں مطالعہ کر کے یہ چیزیں نکالتا ہوں آپ کو آسانی سے مل رہی ہیں اشکال ہوتے ہیں آگے پیچھے تصویریں دیکھتے ہیں اچھا جی تو ما زادہ ہم نہ بڑھایا حضور کے آنے نے ہم کا منع ان کے اندر نہ بڑھایا حضور کے آنے نے ان کے اندر مگر کس کو نفرت کو اور دوسری کیا چیز وہ مکر سیے بری تدبیر کو یہ کیوں بڑھایا اس چیز نے استقبارا پھیلا صبا بھائی بہج تکبر کے زمین میں کہتے تھے اس کی بات کیوں مانیں ہم سردار ہیں ولا یہی کو فرمایا اور نہیں نازل ہوتا ببال تدوی بری کا مگر ساتھ آج کے کیا کہتے ہیں چاہ کن را چاہ در پیش وہ من ہافر فکت واقع پگ نہیں انتظار کرتے مگر طریقے پہلے لوگوں کی جیسے ان پہ عذاب آئے یہ بھی چاہتے ہیں عذاب آئے اور ہرگز نہ پائے گا تو واسط طریقے اللہ کے تبدیلی تبدیلی کا کیا منہ کہ عذاب کی جگہ اللہ تعالی کیا رحمت کرے نہیں عذاب آ جائے پہ اور ہرگز نہیں پائے گا تو واسطے طریقے اللہ کے تحویر تحویر من پھیر دینا کیا کیا منہ کہ عذاب دینا ہے ایک کو اور دوسرے کو اللہ تعالی دیں گے ایسے بھی نہیں ہے جیسے میں مثال تمیز ہی نا کہ پٹھان کا گدا مر رہا تھا تو ساری رات دعا کرتا رہا خدا بندہ خرے میرا. میرا. میرا نہ میرات گاؤ دہکان بے پہ میرات اے اللہ میرا گدا نہ مرے دہکان کسان کا کیا بن جائے وہ بیل مر جائے یہ ساری رات کہتا تھا میرا گدا نہ مرے کیا وہ مر جائے یہ تحویل نہیں تبدیلی صبح ہوئی تو گدا مرا پڑا تھا کر خدا یا ہزار ہزار سال خدائی کر دے والا گاؤں پتا نہیں گدا کو گدا کیا اجیتا تخویف ہے تن کیا نہیں چلتے پھرتے زمین کے اندر پت دیکھے کیسے تھا انجام ان لوگوں کا جو سے پہلے تھے پکا ن اشد واہا <وَحَالِيَا> لیا حالانکہ زیادہ سخت ہے ان سے بیت بار طاقت کے اور نہیں اللہ تعالیٰ کہ ہرائے ان کو کوئی چیز وہ خدا کو کوئی چیز ہرا سکتی ہے آسمانوں میں نہ زمین میں اسرے کو علیم و قدیر ہیں بلا جو آخ و مجرمین یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہو کہ ہمارے گناہوں کے سبب غور کرنا اگر اللہ تعالیٰ گرفت فرمائے ہمارے ہر گناہ پہ تو بھائی چھوٹے بڑے گناہ ہر ایک کے اندر نہیں تو میرے خیال میں تو لاکھوں میں سے دو چار بھی بڑی مشکل سے بچیں گے چھوٹے بڑے گناہ ہر ایک کے اندر ہیں اللہ تعالی مہربانی فرماتے ہیں کرم کرتے ہیں تو لاکھوں میں سے ایک دو بچیں گے تو اربوں کی آبادی جو ہے نا اس میں سارے کیا ہو جائیں گے تباہ ہو جائیں گے زیادہ زیادہ دو چار سینکڑے آدمی بچیں گے تو دو چار سینکڑے دنیا کو آباد کریں گے وہ ہل چلائیں گے ٹریکٹر چلائیں گے دکانیں کھولیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان کو بھی اٹھا لے گا اور کیا تو یہی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ گرفت کریں تو کوئی چیز رہ ہی نہیں سکتی دنیا میں دیکھ. اور اگر گرفت کریں اللہ تعالیٰ لوگوں کو بس سبب ان کے امال بد کے تو نہ چھوڑیں اوپر زمین کی کے کوئی چلنے والا حکمت امحال بلا کہ وہ حکمت مال ہے لیکن مؤخر کرتے ہیں ان کو ایک معیار مقرر تک پر جب آگ کیا نون کا معیار سمجھے تو بدلہ تو ضرور دیں گے نا قیامت میں کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے مال کو دیکھنے والے ہیں